خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام کا خط چھاونوں کے سالاروں کے نام حاکم پر فرض ہے کہ جس برتری کو اس نے پایا ہے اور جس فارغ البالی کی منزل پر پہنچا ہے وہ اس کے رویے میں جو رعایا کے ساتھ ہے تبدیلی پیدا نہ کرے بلکہ اللہ نے جو نعمت اس کے نصیب میں کی ہے وہ اسے بندگان خدا سے نزدیکی اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی میں اضافہ ہی کا باعث ہو ہاں. مجھ پر تمہارا یہ بھی حق ہے کہ جنگ کی حالت کے علاوہ کوئی راز تم سے پردے میں نہ رکھوں اور حکم شریع کے سوا دوسرے امور میں تمہاری رائے مشورے سے پہلو تہی نہ کروں اور تمہارے کسی حق کو پورا کرنے میں کوتاحی نہ کروں اور اسے انجام تک پہنچائے بغیر دم نہ لوں اور یہ کہ حق میں تم میرے نزدیک سب برابر سمجھے جاؤ جب میرا برتاؤ یہ ہو تو تم پر اللہ کے احسان کا شکر لازم ہے اور میری اتات بھی اور یہ کہ کسی پکار پر قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور نیک کاموں میں کوتاہی نہ کرو اور حق تک پہنچنے کے لئے سختیوں کا مقابلہ کرو اگر تم اس رویے پر برقرار نہ رہو تو پھر تم میں سے بے راہ ہو جانے والوں سے زیادہ کوئی میری نظر میں ذلیل نہ ہوگا پھر اسے سزا بھی سخت دوں گا اور وہ اس بارے میں مجھ سے کوئی رعایت نہ پائے گا تم اپنے ماتحت سرداروں سے بھی یہی عہد و پیمان لو اور اپنی طرف سے بھی ایسے حقوق کی پیشکش کرو کہ جس سے اللہ تمہارے معاملات کو سلجھا دے وسلام